أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ولا عاجز مرتب نفسه هواها وتمنى الله मेरे محتر معزز علماء کرام اساتذہ کرام अजी ساتھیو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بیان کرنا یہ میرے انتہائی مشکل کام ہے اور پڑھنے کے زمانے کے اندر بھی سال میں ایکات دفعہ آپ کے سامنے مجھے مجبوراً کھڑا ہونا پڑتا تھا اور آج جب کہ آپ تجربہ کار علماء بن چکے ہیں اتنا ہی نہیں ہمارے ماہر علم و فن کے اساتذہ یہاں موجود ہے اور ان کے سامنے دین کی باتیں کرنا پر آپ کو کوئی نصیحت کرنا یہ انتہائی مشکل جو ہو سکتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن آپ کے بعد ساتھیوں نے یا تو محبت کی بنیاد پر یا مجھ سے انتقام لینے کے لیے میرے اوپر یہ لازم کرا دیا کہ جلسہ تب ہی ہوگا جب آپ بھی کچھ بیان کریں گے تو یقین جانیے میں نے ہاں اس وقت اسی نیت سے بھر دی تھی کہ وہ تو وقت آئے گا تو اس وقت ہو جائے گا کچھ کر لوں گا لیکن انہوں نے اخیر میں بھی جان نہیں چھوڑی اور ان ساتھیوں میں سے ایک ساتھی حضرت مولانا خالد صاحب نے اپنی بات کو مختصر کر کے میرے لیے پانچ منٹ رہنے ہی دی بہرحال اور پھر میں نے ان سے یہ بھی درخواست کی تھی کہ بھائی میرا اگر کرنا ہی ہو تو میری ایک بات تو مانو میں شروع میں کچھ بول دوں گا تاکہ مجھے ٹینسن نہ رہے لیکن ان لوگوں نے شاید یہ سوچا ہو کہ اس کو آخر تک ٹینسن میں رکھے تاکہ وہ ہم کو ٹینسن میں نہ ڈالے تو اس میں بھی میں ان کی باتوں پر مجبور ہو گیا ماننے پر اور پھر مجھے خیال بھی آیا کہ ہم جب چھوٹے تھے ہندوستان کے اندر دیکھتے تھے کہ جب ماں اپنے بچے کو گسل دیتی تھی نہلاتی تھی اور نہلانے کے بعد اچھے اچھے کپرے پہناتی تھی اور اس کے بعد کاجل سیاہ جو ہوتا ہے اس سے اس کو ایک نکتہ لگا دیتی تھی اس وقت تو وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کاجل کیوں لگاتی ہے بچے تھے ہم بھی لیکن بعد میں یہ سمجھ میں آیا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں بد نظری بچے کو نہ لگ جاویں تو اس لیے سیاہ نکتہ لگا دیتی تھی سیاہ ڈبہ دیتی تھی تو میں نے بھی سوچا کہ جب آج کا جلسہ اساتذہ نے جو بہترین تقریریں کی بہترین نصیحتیں کی اسی طرح آپ کے ساتھیوں نے بہترین جو پریزنٹیشن کیا اور جس شوق کے ساتھ آپ لوگ اس جلسے کے اندر تشریف فرما ہوئے تو کہیں اس کو بھی نظر نہ لگ جائے تو شاید ان لوگوں نے سوچا ہو کہ اس کو اخیر میں رکھ دے تاکہ یہ جلسہ نظر بد سے بچ جاوے تو بہرحال یہ یہ تمہیب تھی اور اس کے بعد میں اساتذہ کرام میں اس کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دو چار دن کی نوٹس کے بعد بھی بہت اہتمام کے ساتھ ماشاءاللہ اللہ سب آئے اور اسی طریقے سے آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ بھی دور دراز کا سفر کر کے مسافت طے کر کے یہاں تشریف لائے تو یہ کہیں شکریہ رہ نہ جاوے اس لیے میں یہ شکریہ بھی ادا کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوب جزا جزاکے ابھی نساتذہ کی نصیحت کے بعد میرے لیے کوئی بات نہیں رہتی میں کچھ باتیں جو کہنے والا تھا وہ حضرت مفتی اکرام الحق صاحب نے اور حضرت مولانا رفیق صاحب نے کہہ دی میں صرف ایک نعمت کی طرف آپ کی توجہ دلا دیتا ہوں جو نعمت آپ لوگوں کو حاصل ہے اور ہم میں سے کسی کو ہم اساتذہ میں سے اکثروں کو حاصل نہیں ہے وہ نعمت آپ کے پاس بھی کچھ عرصے کے لیے ہے اور کچھ عرصے کے بعد وہ نعمت چلی جائے گی اور آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے یہ جوانی کی نعمت ہے یہ عظیم نعمت ہے جس کی قدر دانی کرنے کی ضرورت ہے اسی جوانی کے اندر امت کے بڑے بڑے لوگوں نے بڑا بڑا کام کیا آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بھی حضرت سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چالیس سب سب جوان جوان سب سب سال سے کم کی عمر کے لوگ تھے اور اس لیے کہ جوانی کی عمر کے اندر دل بھی صاف ہوتے ہیں جذبات بھی اونچے ہوتے ہیں حوصلے بھی بلند ہوتے ہیں ہمتیں بھی زیادہ ہوتی ہے اسی طریقے سے امت کے علماء کو دیکھو حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ امام مسلم جتنے بھی ہمارے علماء اور مشائق ہوئے سب کے سب نے علم کو جو پھیلایا علم کے لیے محنتیں کی وہ سب جوانی میں کی اسی طریقے سے جتنے فاتحان بڑے بڑے ہوئے حضرت محمد بن القاسم کو دیکھ لیجئے جو فاتح ہند ہے حضرت زید تاریخ ابن زید کو دیکھ لیجئے یا اور بھی اقبال بن نافی اور نسرے جتنے بھی ہوئے وہ سب کے سب نوجوان یہ نوجوان کی عمر کے اندر اگر صحیح رخ سے کام کیا جا تو آدمی کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے اور اسی کی طرف توجہ دلانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ فرمایا کہ یہ بنم خمس قبل خمسن پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے گنیمت سمجھو اس میں ایک چیز آپ نے یہ بھی اشارہ فرمائی کہ شباب کا قبل حرمک اپنی جوانی کو غریبت سمجھو برہاپے سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں مشاہد بھی آ چکے ہیں دوسرے علماء بھی آ چکے ہیں میں اپنے بات کو اتنے ہی پر مختصر کرتا ہوں کہ یہ جو, جو جوانی اللہ نے آپ کو دی ہے وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے کہیں فضولیات میں لایانی میں نعوذ اللہ گناہوں میں اور فو... گزر ہے جیسے کہ ہم بہت سی دفعہ سوشل میڈیا کے اندر اپنا وقت گزار دیتے ہیں اور جیسے کہ حضرت مفتی عنایت اللہ صاحب نے فرمایا فواہش کے اندر بھی تو ماشاءاللہ مفتی عنایت اللہ صاحب سے لے کر اخیر میں حضرت مولانا رفیق صاحب نے جو سار ساری باتیں کہی ان سارے کاموں کے اندر ہمیں اپنی جوانی کو گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے اور گناہوں سے اور فضولیات سے اور لایا باتوں سے لا کاموں سے ہمیں آپ کو بچانا چاہیے یہی میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں اور خاص طور پر حضرت مفتی اکرام الحق صاحب نے جو بات بتلائی وہ میں بھی بتلانے والا تھا کہ ہم ہر جگہ پر اساتذہ ہمیں میسر آپ کے اس اساتذہ کو میسر نہیں ہیں فون سے کبھی کبھی رابطہ کر کے کر لینا چاہیے اور کر کے مشورہ لینا چاہیے جوانی میں جہاں جوش ہو لیکن اس کے ساتھ بڑوں کی رہبری ضروری ہے اپنے اساتذہ کی اپنے مشاہق کی ماتحتی کے اندر جب کام کیا جا رہا ہے تو وہ کام صحیح رہتا ہے اور اگر ویسے ہی جذبات کے ساتھ اور جوش کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر وہ برکت نہیں رہتی وہ کام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اس لیے اپنے اساتذہ کے ساتھ اور اپنے مشائق کے ساتھ تعلق بھی قائم رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر جگہ یہ میسر نہیں ہے تو اپنے اکابرین کی کتابوں کا روزانہ پابندی کے ساتھ مطالعہ کیجیے حضرت اب اپنے اقابلین کی کتنی کتنی کتابیں موجود ہیں مواعظ موجود ہیں حضر مفتی احمد صاحب کے مواعظ حضر فیر ذو صاحب کے مواعظ اور حضر مفتی تقری صاحب کے مواعظ اور حضرت تھانوی رحمت اللہ کے بارے میں جیسے کہ حضر مفتی اکرام الحق صاحب نے بیان فرمایا وہی چیز میں کہنے والا تھا اور ایک چیز مجھے جو یاد ہے ایک دفعہ انہوں نے بیان میں فرمائی تھی کہ میری زندگی کے اندر ایک خاص تبدیلی حضرت تھانوی اللہ کے ملفظات کو پڑھنے سے میری زندگی کا ایک رخ خاص تبدیلی اس میں پیدا ہوئی تو اس لیے میں آپ کو خاص کہتا ہوں کہ آپ روزانہ چاہے پندرہ صفحے ہو بیس صفحے ہو پچیس صفحے ہو اپنے اکابر کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے اس سے رہنمائی ملتی رہے گی اور انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے کاموں میں برکت آئے گی بس یہی بات کہہ کر میں آپ لوگوں کا دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تبارک کا تعالی مجھے بھی اور آپ کو ہمارے اساتذہ کی باتیں جو کہی اور سنی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اب آپ کو معلوم ہے کہ آخری مجلس خاص مجلس ہے جو ہمارے بڑے بڑے کابیر آئے ہوئے ہیں حضرت مفتی احمد صاحب کانپوری اور اسی طریقے سے حضرت مولانا ابراہیم صاحب وغیرہ تو اور حضرت مفتی محمود صاحب تو اس میں بھی آپ شریک رہیے اور جس طریقے سے پورے جلسے میں حاضر رہے اور خیر تک رہنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللّہ مصلیٰ محمد والا عل محمد کما صلی اللہ آل كما صلی تعالیٰ ابراہیم والا عل براہم نکم اللّہ مبارکل محمد والا عل محمد کمہ بار تعالیٰ ابراہیم والا عل براہیم مضیر یارحیم یا ہم یا یا یا سب کے تمام ترگناہوں کو محفرمد ہے یا یارحمرحمین رات کے اندھیوں میں ہوئے دین کے اجالوں میں کیے ہوئے اللہ ہمارے تمام ترگناؤں کو محض محض اپنے فر فکڑوں سے ماں فرما دے یا اللہ ہماری زندگی کو تیری مرضیات میں چلانے کے لیے ایک توفیقی نعر فرما یا اللہ نامرضیات سے ہم سب کو بچنے کے لیے ایک توفیقی نائر فرما یارم الرحمین ہر قدم یا اللہ تیرا قریب ہونے کا ذریعہ بنا دے یا اللہ ہر قریب ہر قدم یا اللہ جنت سے قریب ہونے کا ذریعہ بنا دے یار رحمین یارم الرحمین یا اللہ جتنے بھی مرحومت اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اللہ ہم سب کی بار بار مغف فرما دے ان سب کو جنت اور میں والا مقام نصیب فرما دے یا اللہ جو مسلمان دنیا بھر میں مظلوم ہے یا اللہ ہم کو ظلم سے نظار نسی فرما دے یا رم جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے جو بیمار ہیں اللہ کو شفا تعمیر عادلہ مستمرہ دائمہ نصی فرما دے یا اللہ ہم سب کو اتباع سنت کا شوق و جذبہ نصیب فرما یا اللہ ہم حسن خلق کے ساتھ سب کو آراستہ پہراستہ فرما یا الرم ہمارے اندر یا اللہ لو مخلوق کو نفع پہنچانے کی خوبصورت خود کُد کے بھر دے یا ارم الحمین ہمارے جو فارغین آئے ہیں اللہ ان سب کو قبول فرما دے یا اللہ ہم کو اپنی زندگیوں کو صحیح طور پر گزارنے کی نے ایک توفیق فرما یا اللہ تیرے قریب کرنے والے کاموں میں عظم کو لگنے کی نے توفیق نائر فرما اللہ نارسل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعود بکا من کا من کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ہمارا حمی جلسہ ہم کیا اللہ اس کو قبول فرما جو باتیں سنی اللہ اس پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق کے نار فرما سبحان اللہ